سلام تو وسلام ملا سید رسل و خاطم المبیا محمدن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وملا <سؤال> سمو <سؤال> <سؤال> سلام یا سیدی یا رسول اللہ والا لکھا سا سی یا محبوب بل اسلام دو السلام علیکم سید آئم سلی عال مکین کلو بل استاد القرا زینت القرا خامی حق و صداقت مدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب قاری محمد نصیر احمد طارق صاحب امام جامع مسجد اتفاق دیگر سنی حنفی مسلمان بھائی السلام علیکم اج عظیم الشان روحانی اجتماع بسلسلہ جشن ملاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بابا فرید کالونی جامع مسجد فاروق اعظم نے اندر حسبے نقاب پذیر ہے جناب محترم محمد نزیر صاحب اور انہ دے لختے جگر نال دیگر دوست آباب نے اپنی انتہائی مخلصانہ کوشش تو بعد تو سانو سانس بندہ ناچیز نو کیتا ہے خدا بندے کدوس انہوں نے دونوں جہان دیا رحمت ناظل فرمایا گرامی اپنی بے علمی اور بدعملی دا نفس پرستی دا اعتراف اقرار کلبی کردیا ہوا جناب سامنے جس مسلے نیا کرنا مقاس موضوع اپنی نوعیت کا منفرد دے اور نو المبارک واسطے مبارکباد تیار کیتا میں اتے بھی سنا دینا اللہ نے وقت چاہیے تو اتے اتھے بھی سنا دیا گا کیونکہ جہاں سبق بار بار کنا سنیا جائے نا کن بار بار جہ سبق سنیا جائے تو وہ دلج چ بہ جزرگ فرما دے نے جہر بندہ دین دی تے حکمت کی گل ایک سو وار سنے ننانوے بارا تھان کرے آخری اون دے تو غفلت کر لے نہ کرے فرمایا او فیض نہیں پا سکتا محروم اصول کہ دین اور حکمت کی گل جنے بارا سنو ہر وار پہلی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے اللہ تبارک باد اپنے دین حکمت کی دی بات جدو نال سنونا تو ہر بار کوئی نکتہ نا فرما دینا اور چوکھی رحمت نازل فرما دا اس واسطے غور نال اس موضوع نو سننا بے ساری محمدی جیڑی نبی پاک لے کے آئے نا مقصد نے کیوں اے موضوع کیوں جو جوڑیا ہے ایک غلط فہمی غلط فہمی لوکاں دے ذہن چمجھتے نے بھائی دین جے جے اسلام شریعت آ گئی تو مولویا کا فائدہ جے نہ آئی مولویاں دا کا ہے سانو کی یہ لوکاں کی غلط فہمی تایو جی اسلام کو لیا آج دی تقریر نال کل جانا ہے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے واسطے رحمت اور اللہ دا اس دے کا اور بندے دی اپنے ناڑ دوستی ہے نفع بھی اپنا چلے گا نقصان بھی اپنا جی تو دور ہو جائے ہاں یاد رکھو اللہ تعالی نے محاذ اپنے بندے دحسان کردیا کیونکہ اس ذات نو نہ کسے تو خوف نہ کسی کا لالچ ساری تو پاک مسفا جو احکام نازل فرمائے نے صرف اور صرف اپنی مخلوق دی بہتری لی نازل فرمائے نے. تے مومن جہ حضور شریت واسطے دلوں خوش ہو جائے نا تے اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن دی ساری زندگی کی ہوئی ایمان والی خوشی افضل بہتر مومن شریعت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سنے دل چ بٹھاوے خود چلے لوک سنا چلاس دا سارا دل اندر اگر خوشی محسوس کی فرحت ہوئی دل کھل گیا پھول فلکلیاں کھل دیا نی الا فرما ہو خیر ممبا یجما جو تصا دنیا چہ کے عمل کیتا ہے سارے نالوں تو لئے یہ ہوئی دل والی خوشی افضل جے اور جس کیونکہ اس بندے دا ایمان کامل ہوگا حضور ح دی شریعت دی سن کے خوشی ہوگی یاد رکھ لے پکی گل جی جس بندے جن شرح دی گل سن کے خوشی آوے نا ادرو سمجھ لینا ایمان کامل ہے اور جنہ ایک سوڑا پہ گا سمجھ لینا دا وڈا سنو ہولہ پتہ لگے بھی رب نے گل کی, کی تھی. میں پیام اور میرا پیام اور درد مند کا طرز کلام اور ہے یہ آیت تصا بتھیری جگہ تے سنی ہونی لیکن اس آیت دی صحیح تفسیر جڑی ہے نا وہ میں جناب سامنے بیان کرا گا اور بالکل انشاءاللہ شاء کوئی لکا چھپا نہیں کرنا ارشاد ربانی قل بفضل اللہ وبرحمت ہی فبدالک فلیفرحو ہوا خیر من ما یجمعو بو قل فرما دے قل کل فرما دے گل میری زبان تیری قل کہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی قل کہ کے بات اپنی بھی سے تیرے سنی کتنا ہے گفت گو تیری اللہ حق کو پسندی کتنا ہے گفت گو تیری اللہ حق کو پسندی اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل فرما دے فضہ اللہ اللہ دے فضل تے تاب رحمت ہی دے ان دی رحمت تے فاب لے کا پاس این دے تیفال یفرہو خوش ہویا کرو او با خیرم مما یجمعو تو سا جو کٹھا کر جے ادھے سارے نالوں تو آڈے لیے ہوئی چنگا جے کہ تو اللہ دے فضل تے رحمت دے ادھے خوش ہی ہویا oh, کریا جے۔ بلکہ فابِ ذالکہ پہلا اللہ نے فرمایا ہے جدہ عربی قانون دے لحاظ نال مطلبیں نکلے گا اللہ فرما ہے جے خوش ہونا ہی اللہ دے فضل دے خوش ہو اللہ دی رحمت دے خوش ہو دنیا دی کسے شاہ دے خوش نہ ہو کسے دوسری شاہ دے خوش نہ ہو خوشی جے کرنیوں دل دے اندر تے کرو اللہ دے فضل دے رحمت دے ہوتے انہیں تے تفسیر کر دینا تفصیر والے مفرین نے کی لکھا ہے اللہ دا فضل کی اللہ دی رحمت کی ہے اللہ دا فضل قرآن اللہ دی رحمت قرآن والا مستفا <تصفیل> فرمایا ہے یہ دو چیزاں خوشی دے لائک کوئی شاہ دو جی خوشی دے لائک نہیں جے کیونکہ ہر شاہ فانی ہے باقی دی مک جانی ہے ایک خوشی کرنی جے دے اللہ دے قرآن تے کریا جے اولاد بھی جے آن دیا خوشی دوان دیئے پھر جان دیا تھو بھی نار بگوان دیئے بندے بیوی لیا بندہ خوشی کرد ہے جدوں بیوی نہ لڑائی جان یا مر جاتی اترو بھی بگا پی ساری چیزاں دکھ ضرور دے جان مگر قربان جاواں اللہ دا فضل قرآن تے رب دحمت مستفا یہ چیزاں ایسی اتنے آ تا بھی خوشی اے کر جے قبر جاویں گا قرآن نال تے قرآن والا بھی ہوا قرآن بھی قرآ والا بھی گا فرما ل کل بے فد لا و بے رحمت ہی فب را لکھا فل یفراہ ہوا خیر مم مم فرما سارے عملان دی نسبت یہ ہوئی تو اے لے چنگی جے ادے خوشی کریا جے اللہ دے فضل اللہ کردیا گور فرما اللہ سونے دا فضل رب دا قرآن اللہ سونے دا فضل و احسان اللہ درآم رب دی رحمت نبی پاک نے جنہ نو اللہ نے فرمایا و ماہ اینا تلال چیزان تے خوش ہونا <كی> اوہاں چیزوں تے اندروں خوش ہونا کتوں <كی> خوش ہونا <مت> <مت> میںنڈیا با ل بندی کا اظہار واؤن لگ نہیں ہوبی پاک رکھنے یہ بائی مان ہونا ذہری خوشی کچھ نہیں دی دے خدا کی قسم جہاں ٹھڈو خوش ہو پاویں انہری خوشی دی توفیق نہ بھی ہونا ایمان کامل سمجھ لے پاکستان کیوںکہ زیر زبانی کلمہ زبانی کلمہ وہ ہاری کوئی پڑدہ پر دل دا کلمہ کوئی Oh. بندیا گور فرمات نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور دے یار رب دے قرآن تے نبی پاک شرکار دے واسطے واس ہمیشہ خوشیاں, مناؤں دے رہے جو خوشیاں نے دے بال جمن جم ان خوشی ہوئی نہ دنیا کٹھی کرن دی خوشی ہوئی نہ ملک فتح کرن دی خوشی ہوئی ہمیشہ خوشی اُنہ نو دہاڑے وہی یاد رہنے جس دہاڑے قرآن آیا قرآن والا وایا قرآن یا قرآن فرما حضرت فاروق, رضی اللہ, تعالی نو حضرت فاروق رضی اللہ تعالی نو نبی پاک سرکار بعد 10 سال درسے دس سال, دیر سے دس سال دیر سے دے اندر سورہ بکرا جدو پڑھ کے فارغ گوئے حضرت فاروق سورہ بکرا نبی پاک دے کوڑوں ختم کرن دی خوشی دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جانور ذبا مٹھائی لیان دی نبی پاک دے دار منہ میٹھا کرایا آیا آیا آیا اور فرما دس سال درصے در سورہ بکرا ٹائم سپارش جناب میں سال سوا سال پورا قرآن پڑھ لینا مگر حضرت فاروق رضی اللہ تعالی کملی والے قرآن والے نے ہز تقریباً دساں سالا در سورہ بکرا ٹائیاں سپارا کی پڑھائی ہے مگر قربان جاوا ٹائی سپارے انج پڑھا چڈے نے یہ تیس سپارے بھی یاد ہو گئے تے لوہے محفوظ دا لکھیا بھی سامنے آ گیا اے قربان جان والا دے بندے اس واسطے قرآن سਾਨੂੰ دعوت پیا دیندا اے درس دے پیا کیونکہ خوشیاں تے بندے نوں سچ چیزاں تے اوندیان نے مگر خوشیاں بےتکیاں وی اوندیان نے اللہ دا ہے فرماوندا بےتکی خوشی نہ کریا جے خوشی کرنے دے تے قلب فضل اللہ رحمت فبال فل یس رخو ہوا خیروما یجم ہو گل کرنا جدو اپنے محل تو باہر نکلیا پائے فخر تاز خوشیاں نکلیا اپنے گھر جدو اس نکلیا جائے سیانے بندے سن ویک کے ਲਾ। تفرح اے کار خوشی نہ کر تیرے نے مگر خوشی نہ لا تفرح کیوں؟ اللہ يحب لگے خوشی نہ کر چلے اللہ دنیا دے دال خوشی کرن وال محبت نہیں وہ کردہ دنیا دال تشی کر نہیں کرتا کارونا اس مال دنیا دے شینا کر بنا توکھا دے کے بندے نو ٹور جاندہ یا بندہ نو چھڑ جاندہ یا بندے نو چھڑ جاندہ دو گلہ وی تو ایک گل ضرور ہوں دیئے اس واسطے اس دنیا دے محال دے خوشنا ہو لیکن آ میں تج سبل الحدا سیرہ تے شامی دے والے نار پیا گل کرنا ہاں جی محدث شامی لکھ دے نے فرمایا ایک اللہ دے ولی نے نبی پاک نو خواب دے اندر میں کھیا پوچھے ک جیڑا ٹی ٹو تیرے ملا بھی خوشی کردائے دل دے اندر کملی والے آ کیا توانو بھی چنگا لگدائے کہ نہیں حضور نے فرمایا فرحنا بے میں یا فراحو بے نا فرمایا جیڑا سا دے ہوں دی خوشی کردائے ایسا محمد بھی ہوں دیتے خوشونے آئے اللہ فرما پیا کرنا دو چیزاں خوشی کر دو چیزاں خوشی لائک نے قرآن فرما بس ان خوشی کرے ہوئے گا رب دی گل سنے گا تے دل باغ بہار ہو جائے گا نبی پاک دی گل سنے گا دی دامت دی گل سنے گا ذرا توجہ فرماو ن ایمان دا تقاضا ایمان اس بندے دا کامل ہوے ہو گا جنوں حضور سرکار دے شرا موم دی دی گل سنن دی خوشی ہوے ہو گی پاوے اپنے خلاف جاویں تے پاوے کسے دے خلاف جاوے جی اپنی خلاف بھی جاویں تے پھر سن کے خوش ہو گئے نا سمجھ لین دا پورا ایمان ہے بھائی ان آنکھوں دے تے اللہ رسول راضی بڑے۔ احسان بھی اپنے خلاف بھی گل سنا کئی جائے نو بے لی بیٹھے نے چلو سن حضرت مشکل اللہ سامکل پشار دورے خلافت چور نے چوری کیتی کا پیش ہویا ہاتھ کٹن کا حکم ہو گیا ہاتھ کٹا گاڑیا خوشی نال مولا علی مل مولا علی نے پوچھا بے لیا خیر ادھر ہاتھ کٹائی نالے خوشی نال نچد لی ہے چور ضرور مجرم ضرور سا پر خوشی اس گل دی ہوئی ہے نبی پاک سرکار شرح کا حکم تے چل گیا ہے اللہ لیا گا اور پھر ماں جدو علی سرکار نے گل سنی آپ نے فرمایا ہاتھ میرے پنجا پھڑیا اتو پلا سلہ ہٹایا جڑیا سی میرے نبی نیشران دے خوش ہوئے سڈا دل کیتا تیرا ہاتھ پھر جوڑ دئیے یا رسول اللہ گور کرنا لیکن یہ گل سے بندے کی جن کلم پڑیا تا سلطان صاحب نے فرمایا زبانی کلمہ کلم ہری کوئی پڑد پر دل کا پردہ کوئی زبان ملے نہ ٹھوئی جب جی ناند رب نچھاندے نے دل دا کلمہ بلی آیا کل ملف دے کی جانن یاری گلوئی شرح محمدی دے مقاصد بیان کرنا بشریت آئیے فائدہ اللہ سونا جڑا کام کردے کام کرے پا حکم کرے گل سمجھنا میری او کام کرے کوئی پاوی حکم کرے وچ بڑیاں مسلط ہوں نے بڑیاں حکمت ہوں نے جنہ حکمتوں دا فائدہ سانو یعنی ساندی مخلوق پہنچنا ہے رب نو نہیں مثلا میں گل کرن لگا ساری خدائی جو اللہ نے بنائی اس خدائی بنا کی فائدہ کوئی فائدہ یہ نہ رہے اللہ نو کو نقصان ہے کوئی گاٹا حدیث پاک کے ہے ساری خدائی اللہ دی عبادت کرے رب نو ایک مچھر دے پر برابر نفع نہیں دے دے سارے اللہ تو منکر ہو جان ایک مچھر دے پر برابر اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر سکتے جو ہے نظام پیو سب اس ذاتے والا شان نے سڈے فائدے لی نفا ہے جی کاٹا جنت ملنی ہے تو سانو ملنی ہے کوئی اللہ نقصان <laughs> جنت جنت گ تو تو نہیں ہوں رب سونے نے وال حکم اتارے نے قرآن دی شکل مستفا کریم لے کے آئے ایک قرآن احکام خدا دے حکمت نجھ رکھ لو پیزا دن دے تحفظ واسطے یہ تی سپارے قرآن آیا لوگ کھلارا لما جیڑا ہے نا وہ چٹکی فقیر سمجھا دے. اصل مقصد بندے پیدا کرنے تو فما خلاق جنناول انسان ال اللہ لہ فرماؤں دا ہے میں با انسانات جنانو اس واسطے پیدا کی تہتا کہ میری عبادت کرن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دے صحابی او نبی باغدار صحابی جنہیں فرماؤں دینے اگر لاؤ دلت قالو بائیری وجد تو ہو فی القرآن فرمایا اگر میرے اونٹنی دی مہار گواچ جائے تے میں قرآن دل چوئی لاب لاؤں گا یعنی قران دا علم رکھدا اے دے علما والی کتابے میں فرمایا اگر میری اونٹنی گواہ جاندی تے میں قران وچوں لب لیندا یعنی قران دے وچوں چھوٹی تو چھوٹی تے وڈی تو وڈی ہر مشکل میری قران دے نال ہی حل ہو جانی گل سمجھ لے تو اپ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس اپ آب فرماندے نے یعبدون دی تفسیر وچ یار فون فرمایا اللہ نے جنہاں انساناں نو اس واسطے پیدا فرمایا تاکہ اللہ دی معرفت رب نچھان جی خاجہ نے پہلے پچھان سان کی پچھان سان پچھانے آسمان زمین کا خالی سانو نے پیدا کی سانو ایتا رسک اہی دل اس چیز لیکن معرفت اس چیز دا نہ کہ آج ناج جی میں پڑھ رہا سا ایک ولی الا دا فرما دا جانا صحاب نا فرما نے ظاہر نے دیا, دیا اکھا دنیا نو ویخ دل والیا اکا آخرت تے خدا نو ویخ فرمایا جس بندے رب راضی ہونا ہوا اون دل والیل چٹ دسو فرمایا جی مولارا بھی آنا چاہتا ہے اندیا دل والی کھول چڈ دے او مڑ آخر ادیا گلا سجدیا نے دس دیا اللہ سونے دی اللہ سونے کی مارفت دے دل دے اکھا دی اللہ دیا بندیا غور فرما رب سونے نو پہچان دا پہچاندا بندہ آئی جہاں اللہ دا ولی ہوئے اللہ سونا فرما دا انسانوں اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ میری عبادت کرن عبادت دے ذریعے انہاں نوں معرفت آوے گی اصل مقصد معرفت دینا ہی اصل مقصد انساناں اللہ دی پہچان کنج دی او دل والی اکھ دی ہا جی دل والی اکھاں دے نال او خدا سونے دی صفتاں تے کماں نوں ویکھدے دنیا جہان دے دن اندر او دا مشاہدہ کردے نے اللہ دی مارفتہ آ کہیا جاندا ہے تائی او حضرت مولا علی مشکل خوشہ دی اللہ تعالی عنہ اپ سر نے چل چر رب نو سجدہ نہیں کردہ جنا چب نئی لار اس بندے بخا میم تو بخا فرما چلیا ربری اکا دستا دل دیا اکھا دل دی اکھا کھولے گا تو رب تا نا گل سمجھنا وہ دل والی اکھا نا نگاہ تے دل والی ہمیشہ بن ایمان کر کے پیار لال ساری زمانے دیا کتاباں پڑھ جو مرضی پڑھ لو نہ ان چر دل دی اکھ نہیں کھلتی جنہ چیر فکیر اگ مرنا جاؤ بالکل فنا ہو جاؤ مٹ جاؤ کوئی شہد رو نہی گل سن دل نو چین نو نہیں آئے گا سارے زمانے دیا کتاباں پڑھ لے ابو نصر سراج نے یہ فکیری اللہ پہاڑا بیٹھے اللہ کردی ہوں دلجا غزالی کا ہے نا. سنو دے. غزالی دا مقام ہے. حضور نے, نے رب, رب نال ملاقات کی میراج دی تو حضور نے فرمایا اے موسا کلی تو تھی امریکہ گزالی رنگا بھی کوئی ہے یعنی نبی پاک نو ایسا کئی کئی <سلام> گل سمجھ آئی کہ نہیں یار سیدنا آج ہی میں پڑھ رہا سا حضرت رابیہ رضی اللہ تعالی حضرت رابع بسری بی رابع بسری ایک ہزار نفر چوی گھنٹیا چڑھتے ہوں بند ٹی وی رابع بسری اور نفلا کیوں پڑھتے جی فرمایا سواب لائی نہیں پڑھتی بی بی جی پڑ پڑھنی کہ قیامت نو نبی ہونگے سارے کٹے محبوب خدا ہونگے ہزور یہ فرما گے نے ویخو یہ میری امرجی عورت بھی ہوئی سلطان والے پھر فرما نے اللہ کنیا چیزاں بچاؤ شرح آئی دا مطلب اتنے عقیدہ عبادت جنوب نماز روزہ حج زکات گل سمجھ آئی تھی عدہ عبادت جنواز روزہ حج زکات گل سمجھ آئی تی عقیدہ عبادت دین دوسرا نفس یعنی جان بندے دی. اتھے نفس بمانا جان ہے ایک نفس اتھے ایک دل دے پاسے خبر ہونے میں ذکر سلطان بہت زبان کہ چوری کھبے پاسے بندے پیا کالا جہاں بےمان ایڈا سارا اللہ نے رکھیا جو شیطان وش کھولتا ہے نا جی سپ نہیں وس کھولتا یہ شیطان جی وس کھولتا ہے نفس اگو قبول کرد ہے یہ وجہ ہے جا جی نفس مر جائے شیتان ادھے بے وس ہو, ہو جائے شیطان دا وس اتنے نہیں چلتا ہوں دتا گنج بخش کی شیطان کرے گا باہر کی نے شیتانے اصل شیتان کا وقت ہے ڈیرا یہ شیتان دا باہر ہے پھر اے دعوت کرنا ہے اپنے آ جا پائییا تیرے لی میرا ڈیڑا خالی پیا وہ تے اپنا دال آ گل سمجھنا ہوں پہلی شہ ہے دین یعنی عقیدہ تے عبادت تبادت دو ہے جان بندے دی تیسرا اقل چوتھی نسل پنجواں مال اے پانچ چیزاں بچاؤ لئے نبی پاک دی شرح آئی ہے موضوع ویکھی تیرے دل دی کیفیت حضور دی شرح واسطے خوش ہو کہ نہیں ہو لا دیا بندے پنجے چیزاں ضروری نے جی عقیدہ ایمان نہ روے عقیدہ نہ ہوئے, ہوئے عبادت نہ قیامت آخرت برباد ہو جاوے گی ہمیشہ دے دہنا پینے عقید عبادت بچاؤ شرح محمد انسان نو اگلے جہان دا پہنچے اگلے جہان دے دہمی ہمیشہ دیاب تو بچاؤ لائدہ بھی کنو ہوا سان ہوا دش جی جان بندے ہزور دی, دی شریعت دے کئی قانون ایسے نے جنا کانونانو پورا کیتا جاوے گاتے بندیاں دی جان محفوظ رہنی ہے <تصفح> جان تے ضروری شہوے کیونکہ جان جے نا روے گی تے کام کی کرنگی جان ہی بچاؤنی اصل مقصر سے عبادت کرنا اللہ دی معرفت حاصل کرنا لیکن او دے واسطے ضروری یہ ساڑھی جان قائم روے اسے واسطے اللہ نے فرمایا ہے خون دا بدلہ خون جے کسے قتل کیتا ہے تو دے بدلے قتل کرنا خون واپسی فرمایا اندے ویچتو آڈے لئی زندگی جے والاکم فی القصہ سے حیات یا اولیل الباب اللہ فرماو دا ہے جڑا قساس لیا جاندہ ہے خون دا بدلہ خون لیا جاندہ ہے فرمایا اے عقل والے او اک پاگلاں نال اللہ نے گل کی کیتی عقل والے نال ہے اور یاد رکھ لے اللہ دے نزدیک عقل والا اونوں ہی آکھ دے جڑا ایمان والا ہوئے اللہ ایمانو خالی بندے نوں اللہ عقل والا نہیں جے آکھیا پورے قران وچ کوئی مائدل حال مینوں ایہو جی ایت نہیں لب کے دے سکدا اللہ نے بے ایمان نوں آکھیا ہوئے عقل والا نہ والا تے وہی نہ جڑا اپنے پیدا کرن والے نوں پہچان جاوے اور غور رکھ جان دا اگر وہ قانون نہ آن بندے جان نہیں بچتی جد جان نہیں بچے گی پھر بندہ دنیا کے اندر رہ کے کوئی اگلے جہان کا کام نہیں کر سکتا نہ ربت حاصل کر سی نہ عبادت حاصل کر سکتا ہے جان بڑی ضرور اس واسطے قانون جان واسطے وکھرے نبی پاک دے, کے آئے لے پوریا حدیث کتاباں پورے باب بنے ہوئے مسلم جے کسے نے کسی کا نک کٹیا تو کٹیا جاوے گا یا پھر آ تے دیت رکھی جائے گی خون بہ رکھا جائے گا بھول کے خطا گلتی قتل کرتا مسلم شکار کو گولی مارن لگا, لگا لگ کے گئی ہے بندے شرم سو اونٹ سو اونٹ دے پینے نے یا سو اونٹ کی قیمت دینی پی مقدول نے وارسا نو ای روپے بنتے نے سو اونٹ کی قیمت اے رب سونے نے کیوں رکھے قتل کرنے پہ سوچے گا بھائی جی جان بوجھ کے کیتا واپسی قتل کیتا جائے گا شکار کر دیا غلطی کھا گیا پھر سزا یہ رکھی گئی ہے کہ ہو اوکے شکار کھیڈن دیا پھر سزا رکھی رب سونے نے کہ چلو ہوں تیرے کو جان تو نہیں لی جائے گی لیکن جی ایقم ادا کرے گا نا اگو تو شکار گولی مار دیا سوچیں گا منہ گئی یار کیلتی شکار نو مارن لگا سا لیکن یہ تو سوچ لیا نا ہوں گی ڈرائیور چلا رہا ہے گل سمجھ گی چلا بندہ آ جانا تھلے قتل خطارے ایتھے دی دینا پینا دی کیوں تسی خدا دی مخلوق بھی ٹورنی اے اے کا اے اے اے جو سڑک دے چڑھا فرد پتا اے خدا دی مخلوق بھی ٹورنی کی کام کردہ پیا رفتار بنا کے, کے جان بچائیے ساری تاکہ جان بچے جان نمان تمان پھر آئے گا تے اللہ دی مارفت آئے گی مارفت خدا آئے گی تو جنت بھی ملے گی دونوں جہاں دستا بھی ملنگ ہوں یہ گلجھا دیا بھی یہ سو اونٹ والا کام کدو شروع ہوا ہے یعنی بندے کے خون کا مل سو اونٹ کچھ نو گل سنا دیال ہے بھائی تقریر سننے تیار بیٹھے جناب میں سنا تیار بیٹھے اب ویکو ہردا کا تھکتا کام ہے دا خو گل کر سو اونٹ کدوں کا بندے کا مل پیا ہے یہ بھی تین پتا لگے گا مستفا کر پتا نہ چلے بھی ہے کہڑی تھان حضرت اسماعیل اسلام کے دور کا جو خو ہے پتا نہ چلیا بھائی ہے کہڑی تھان نبی پاک نے دادا پاک حضرت ابدل متلب حضرت ابد المتلے بہتور دادا جان نے منت سکھ لئی آخیا یا مولا کری جی دا خون زمزم جاوے گا میرے جن پتر نے تقریباً بارہ پتر انہاں دے وچوں ایک پتر میں قربانی گا تیرے نام تے یا مولا کری ماؤ زمزم دا خون مل جاوے میں اپنا پتر قربان کرا تیرے نام حضرت قربانی دیکھی سی بعد منسوخ ہو گئی اللہ نے بعد ساری شرح چھوڑ نہیں ہو سکتی یہ محمدی دے محمد تو پہلے کی گل حضرت رضی اللہ تعالیٰ منت سکھ لئی खूह खुँ, कर कर कर खुद करनी है? आख्या कुने जेदे नूणा निकलेगा कुर्बानी करा गे निकादा जी किबला ने कुने पाने शुरू कर दते گلور شروع کرے نبی پاک ابو جی نام کا حضرت ابد اللہ دزرت ابد اللہ پیارے بڑے سنے ان کی قربانی کے اس ذات کی کم قربانی ہوئے جتوں نبی آخر زمان نے پیدا ہونا حضرت عبد المتل ری اللہ تعالیٰ جدو بار بار میرے اسے نا پیا گائے آخر اس طرح کردرو 10 اونٹ 10 اونٹ ودا دا بھی ہر وار ادھر اس پتر کا نا لکھ کنا ادھر دساں اونٹا کا اوہاں اونٹ دا, دا کنا پا پھر پرچی کے دن دے نکل دی جی آ جائے نہ اونٹا دی پرچی اس او لے ایک اونٹ قربان کر دی کرنے منت ادا ہو جائے گی حضور دے دادا جان کبلا اسی طرح کیتا ایک پاسے دساں اونٹا کی پرچی لکھی دوجے پاسے حضرت عبداللہ ابد اللہ دہاں پایا حضرت ابد اللہ داں کا دا نکل آیا دس ہوا دیتے بھی ہو گئے پھر ایک پاسے, بھی اونٹ دجے پاسے حضرت, عبداللہ دا نا. پھر حضرت عبداللہ دی پرچی نکلائی اللہ دس دے گئے جب پورے سو ہو گئے دا نا پورے سو تو بعد اونٹا کا نا نکل سو اونٹ کی قربانی کی تی. حضرت ابد اللہ سرکار دے بدلے اللہ نوئی ادا پسند آئی رب سونے نے جن جان دے بچاؤ لئے قانون بنائے جان بچانا ضروری تیسری شہ اقل کی ہوں کئی چیزاں ایسا حرام کی جڑیاں اقل نو لے بنیاں مثلا شراب شراج کی ہے. تو سمجھ دا ہوں, اللہ سارے دشمنی پر بڑا بڑا چلیا یہ گل نہیں اس شراب دا کام اب انسان کی اقل پر پردہ پا ہے میں اگلے دن مرحب مرحب جتے رہنا ہو حال اللہ جی جی بندے نمازیا پونی جائے نہیں چڈی انش میں رب نے صحیح فرمایا <سلام> رجسم من عمل فجتن بو اللہ سونا فرما جے شراب دے جوئے اے بڑیاں پلیت چیزاں جی تو بچ جایا جے فیری تسی کامیاب ہوو گے ورنہ برباد ہو شراب پی بندہ گالا بندے بوجھ بول دیا پتا سونے بندے دن کام نہ رہے پھر نہ دل قائم رنگ نہ جان محفوظ رہ سکتی ہے اللہ دیا بندیا رب سونے سکل کی حفاظت حق نے شراب نو حرام کر دے جی منشیات مولوی کیوں لیا اصا کیوں, کیوں نہیں لیا یعنی یہ مطلب ہے ساری اکل جدید مرضی جا خسما نکا باقی قوم اکلوں تو پیدل ہی ہوئی پھرتی تھی ہوئی پھرتی خدا کے بندے اکل جو مولوی دی روے تے او چسکے لیکن جدو مولا علی نت لگا ہے نا کہ یار تے اکل نو لے جاتی ہے مولا علی سرکار نماز شراب حرام تو نہیں سی اس علی شراب پی کے نماز پڑھا رہے سن نماز پڑھا دیا آیت پڑی آگو دون حالانکہ قرآن سی لا آب دما تا ابو دون قرآن محبوبہ فرما دے کافرانو جن کی تسا عبادت کر میں انہوں دی عبادت نہیں کرش حالت عنا نشے حالت اللہ سونے قرآن ادار انتم سکارا ما تقولون فرمایا اے مومنو شراب پی کے نشے دی حلت نماز دے نیڑے نہ جاؤ یہ پہلا حکم کیونکہ اللہ نے مٹھا مٹھا کر کے حکم اتارے بھائی وہ بہت بڑی زیادہ شراب پینے والے بندہ اللہ نے پہلا پہلے اتاریا کہ نماز روکنے آنا بھی شراب کی حالت نماز نہ پڑیا پھر نماز واسطے آخر کچھ کج نہ شراب تو دور رہنا ہی پینا ہے چلو کچھ کج نہ جان آدھی ہو جائے جدو ایتعت انہی بن گئی پھر اگو ایک اور حکم سٹ دیاں گے یہ محض رحمت انج دی اللہ سونے نے حضور دزور امت تے کی کیسم پہلا حدرت مورسا کلیم اللہ تورتیاں لکھیا سارے قوم لاؤ بھی چلو نا تے تو تے کلوتی <laughs> <laughs> <laughs> گا جی ہوں آ گیا جی گل سنو یہ تھی کرنا کام عمل سڈے کو نہیں ہوتا اللہ نے جبریلے می نو چک پہاڑ رکھنا بائی مانا سر دو چک پہاڑ کیا تھلے جدو بنی چڑی پاڑ جیسی بلا کہ حدر کر لے جان تو جی آ کر سنا دینا مگر لو لبو چھتی کرو کروا مل لیکن حدرت سیدھی کے کپڑ حدرت مولا لی واسطے اللہ پہاڑ لیا سن دے گئے گیا ہائے ہائے انافران اطعنا رب ربنا و کل مستی حکم سننا تے آخنا اصا سنیا واہ تا مان لیا گل ختم ہو گئی مان لیا سونے کدو انکار غور کر لا دیا بندے آؤ اقل کے بچاؤ لئے منشیات حرام کر دیتے گئے اکل انسان دا بڑا کیمتی جلدے پورے جسم دا وزیر اعظم کی وزیر اعظم کیا باقی سارا املا جائے یہ جدو سر سارا سیدا کر رکھتا ہے تے صدر نا پورے جسم کا دل ہے سارے اللہ نے رکھے نا یہ ساری نسل بچاؤ لائی جی جی چیزاں نہ ہوں کی پتہ لگنا سی نسل کی ایمان نال دا سو حرام دی نسل نہ کوئی ہے دی ہوتی سا اندر دے آئے نہیں. باستے آئے نہیں. دے سارے ہاں اے جی اس پوری شرح اندر اندر ان حکام اللہ سونے نے نسل اللہ لال آخری شاعر مال کیونکہ مال تو بغیر بھی دنیا کے بندہ نہیں رہ سکتا آخر ضرور بندہ تم مادنی تباہ پیدا ہو ہے اے اپنے ہم جنسان آل رہن ہے پھر انہوں پاون دی لوڑ پہن دیئے کھان دی لوڑ پہن دیئے مکان دی لوڑ پہن دیئے سواری دی لوڑ پہن دیئے انہوں نے پھر مال دی لوڑے کیونکہ یہ چیزیں بغیر مال تو نہیں ہیں انگیاں کب لے. تو مال دے تحفظ واسطے اللہ سونے نے چوری ڈاکے تھے پھر انہ دے واسطے اللہ نے ک چور دا ہاتھ کٹ لو ڈاکو نو پہلا کر اے سارے احکام جڑے رب نے اتارے نے سڈے مال دے بچاؤ لائی کا بچاؤ لائی آمد. سڈے دے مال دچاؤ دے لائح دیا بندے غور فرما دی شرح آئی جان د لائل شرائی نسل دے شرائی مال شرح شرائی خدا وا دولا شریک دی کی قسم جد شرح محمد آ جا ان ساریاں چیزاں تحفظ مل جی تا بندے سکھ رہ کے اپنے دنیا تن دا اصلی مقصد پچھا دینے. تا ہی پھر اللہ رسول بنے. حجی جناب تھا جگہ جگہ دے اللہ سونے دے ایسے خاص بندے پیدا ہو گئے کیوں اس واسطے کہ انہوں نے اللہ سونے نے اپنے دین دینا اپنی شریعت نال. ہر طرح دا امن تے سکونتا فرما دتا जड़ा बंदा इस शराब मोहब्बी का दुश्मन बन जाए न समझ अपनी जान का अपनी अकल का अपने माल का अपनी नस्ल का अपने दीन का قبر بھی برباد کی سو اشر بھی برباد کی بائی ایمان بندہ باستے خدا کی دی پیار کرے گا محمدی دینار سمجھ لے اپنے پیار, پیار کردہ جہاں آپ پیار کرنے والا ہے جدو اپنی گل سنے گا اپنے حق دی گل سنے گا پھر اندر دل اندرو ہو جائے گا خوش جدو خوش ہوئے اللہ اندا سمجھ لے پورے ایمان والا بندہ ہے رحمت ہیل یف رحو ہو خیر یج مح اللہ فرما دا ہے جی خوشی کرنی تے اللہ دے فضل، اللہ دے رحمت خوشی کرا کرو جڑیاں چیزاں نے پانچ بیان کیتیاں نے ضروری چیزاں تحفظ کرنے والے آم بڑے ضروری نال ہو اور نے یہاں دو چیزاں ہوتا ہے اے نہ ہو چیزاں جہیا پہلے بیان کی انہوں کوئی چیز بھی نہ ہو آخرت بربادی ہو جائے گی یا دنیا تباہ ہو جائے گی خیال ہے اقل نہ روے بندہ رہے بندہ رہ سکتا جان نہ رہے نظام دنیا نظام حیات تربک رہ جائے گا یہاں آخیا جائے مقاصد شریعت جہاں ضروری نے اے ضروری نے کچھ ہوں حاجت حاجت انہوں نے آخیا جائے ہاجیات ہاجت جہیا نے انہوں کا مطلب ہوتا ہے جی وہ نہ پوریا ہوتے تنگی ہو نظام حیات تو قائم رہے گا उन फिर शरा दे, मसलन में एक मोटी जी मिसाल समझाना समझ लैं गा, गां गांधे सन पेल्ला कल्यागे मोत्र कर देते सन गोबर بعد سن سنتی کی. ڈگی جی چلو پہلا میں تنگی نہیں تک ہائے ہائے اے مطلب ہے دیج لو نبی پاک نے فرمایا دین کی مطلب جاویں نا نا مروڑ شروع نہ بھی تکر پی جلو مولو جیوی میرا جو خیال ہو گیا تو جو میرا خیال ہے رب سول چرال دا خیال ہوا یہ گل کوئی نہیں دینا سوکھ ہونے دا مطلب یہ اللہ سونے نے جیڑا حکم نہیں پایا نے نے؟ تک. میرے بندے کنک نو تویا جے کیونکہ گوبر بھی ہے پیشاب بھی پیا ہے کوئی نہیں بھی. چلو اص بچے ہوں چھوٹے بچے ہوں چٹ تو پہلے اص وکر کر کے موتر کرا کس لے کسلے لیڑے بھر بخار ہو جائے وزو نہیں کر سکتے جی اللہ سونا اس لیے سنو تنگی پا دیا کہ نہیں تو وزوہار آلچ کرنا مسلا بن جانا تنگی ہونی حاجت یہ اتنے اللہ سونے نے پوری کی جی تیم تجا نہیں وزو کرنا اتنے صاحب لطیفے بڑا لیڈر میں بڑا وا لیڈر جناب جی پارٹی کے بندے جلوس کٹی پڑن مار لوٹ دو میں بھی نارچ تماشا ویکن اثر دماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ ہوں جی ہے پر فتوا چڑھ بھی بشاب جناب دمم کر لو بہ گئے جو جا مت فرشتے پہ سڑک ہاتھ مار کے سڑک دا سا میں آسا میل کسی نے مزاق نہیں جو میری آس ہی چڈو میںرقی یافتا بندہ سمجھا سامنے لگے نا تو او پانی لگا سا بوٹیاں نو تازہ تازہ چکڑ ہوا سی میں بہت راگاں کر کے ہاتھ ماری وہ <laughs> <مہنے laughs> جو ہاتھ مار کے موہد نکت ماری چیک تیم امدائی پتا کو بندے خدا جی عمر ہے کال ہوں میں سب لا لیا مراد تی پینتی چالی تو ہونا پتر میں بڑی عمر پی ہے کال کیوں ہونا تم اللہ نے دسیا ایک بار زمین جمع پاک زمین ہوٹ ہو پتھر ہاتھ مارے اس طرح لے پور جی دے دے پوری باں نو مل لوسرے ہاتھ سجے ہاتھ جی بان نو مل لبے ہاتھ سجی نو سجے ہاتھ لو تسا غسل کرنا تاہی پاک ہو گئے جی وضو کرنا ہے پاک ہو گئے ای ساری گل نماز پڑھو قرآن پڑھو مسجد پورا شو ایک تاشی نات ہوں نے انا اے ضرورت حاجت جی نہ تعالی نے کئی ایسے آم رکھے مسل نماز کریزاں نہ ہو سو تنگی تو نہیں ہونی لیکن بھی جہا ایک اقل کا تقاضا ہے کہ جناب دا مطابق بندہ نہیں نے رکھ دیتا ہے نماز پڑھو کپڑے تو پورے من زینت نال نماز پڑھو عند زینت مسجد نماز پڑھو زینت, زینت, زینت نال کپڑے دو تنتے ہو جا کپڑا سر تی ہوا کر کپڑا ہو نماز تو ہو جائے گی نماز ہو جائے لیکن انسان دے دقل دے ہے کہ انسان دا بدن جیڑا ہے وہ اس طرح دے سونے جہ رب دی بارگاہ ربارگاہ پیش کیونکہ جی شادی ویاہ اپنے سالے دی شادی اپنے سالے دی شادی تو اس لیے تین جناب سوٹ بوٹر جناب تھلے جوگر کسنا ہے جناب جدو رب آسے پہ آنا سالے سال کے استعمال پہ کرنا ہے سالے پیدا کرنے والا جڑا آپ خیال ہی کو نہیں منہ چوک آ جانا اس واسطے حکم ہے جی بندے نماز ننگے پڑھتا ہے میرا خراب نہ ہوتے <سؤال> واہ نے ایک بڑی کیمت کی دتی ہے نائی نپیے بھی چٹ کیتے نے گول کیتے نے مسے وال بنے نے جی ٹوپی رکھا گا یا پگ بناگا تو میرے لیے پساں خراب ہو جان گیا آرام ہے میرے اللہ محبوب پاک دیا ولیل دیا زلفا زمین بچانا کسی اور تھان سے زلیل ہون والی تھو کسی اور پاس رکھ کے آیا کر او مقام ہی جیت عزت سٹ کے مٹی سر جھکا کے دسنا ہے مولا عزت تیری ہے میں تیرے ہو کے پی گیا اے تھے ناز نہیں چلتے یہ نازا والی دربار نہیں نیازا والی دربار ناز اور تھا کسی کریا کر سدھی صدیق اکبر میٹھی مال سے مل لائد امام غزالی رحمت اللہ علیہ رات نو اٹھنا نا مولا دی بار گا در آدر امام غزالی رحمت اللہ علیہ جاگنا توا فر لا فون کر لینا آخر مولا ماں مجھے منہ کالا <سؤال> ہو گئے تیری بار گاہج بخش دے خدا دی قسم اللہ دول بخشش منگن دے بھی انداز ہوتے نے بخش منگی جائے رب درش کے کنگری کیوں نہ ہل جان جی اص تے پھر تو وڈا فخر اور بڑا اصل تکبر ہے کیوں اس واسطے کہ کسی کو حساب او لین والا ہے اس واسطے کو کو تکبر دی شان ہے اور کسے دی نہیں جے ہاں جی وڈا وہی کبریائی تھب دے باقی کسے نو نہیں جی تھبتی اس واسطے جیڑا رب دول لالا ہوں نا وہ تو انج دلیل ہو کے مولا دی بار گاہ آ مولا دی بزرگ کلہ کا سہکسادی فرما نے گور نہ شاہ شادی فرما نے کلہ مسجد بیلی بیٹھے کسی آخر اور یار اٹھو اتر کوڑا کرکٹ پیا گند پیا مسجد اندر باہر سٹ دو مسجد کا کوڑا گریل گند باہر سٹ دو باہر سی تو آپ چلا گیا آخیا میں ہر پاسے نظر دور آئی مسجد مینو کسی تھان گند نہیں دسیا گند میں اپنے آپ دسیا جدو اپنے مل ویخیا ہے اس واسطے میں آخیا میں باہر تر جانا وا خدا دیا بندے آج مولا دی بار گاہ آئی رب دیا رحمتوں اہم لٹ جی اتنے ناز نہیں چلتے کی چلتا ہے نیاز چل رہی نیاز والی بارگاہ ہے تو یہ تاشی نا تلا نے ضروریات, حاجیات, ہی چو پانچ چو نے. دے تحفظ تحسی نات کا تین چیزاں کا تحفظ کرنے شرح محمد آئیے مومن دے ایمان تقاضا کردہ ہے کہ انہوں نے خوش ہو کام محمد سنے خوش ہو جائے ہاں جی دلو کھل جاوی او دا دل اور راحت اور چین محسوس کرے دل دے اندر تنگی محسوس نہ کرے جنہ ایک دل سوڑا ہوے او پھر کلمہ محمدی تے زور رکھے یاد رکھنا میری گل جس بندے دا احکام خدا سن کے نا دل سوڑا پے او کلمہ دوبارہ بار بار پڑھے توبہ کرے اللہ سنے ال رووے گڑ گڑاوے یا مولا مینوں بخش یا اللہ مینوں بخش, بخش, بخش یا اللہ میرے دل نو صاف کر دے تاکہ او دا دل اینا ایک شفاف ہو جائے نا کہ پھر سنے رب دے رب دے حبیب دا دل جی نبی پاک دے دا دل خوش ہو جاتا خوش ہو جائے دعا کرو لا شریق مولا سانو اپنی شریعت اس تے چلن چلاوفی کتا فرماخراج طبیعت بڑی خراب سی میں کی سا بھی ارد کر رہا سا پخانے لگے تو سنتے رہا زندگی رہی کر دے کے چکاواں گا جی اچھا یار میرے دی سنو نشانی او سنو نشانی کمبلی اسالا دا دا او دالی کہا لیا دفالا وہ خس خس دیا میرے صاحب لو ملیا میں گلیا دوڑا کوڑا تے محل چڑھا محل چڑھا میں سوال و سنت گروشم کلمے چھ نے نے اصل کلمہ مسلمان کرنے پہ ل الخوف الخری شریف کے حوالے سے کریں بے خوف ہو کے تو کدی نماز نہیں پڑھتی سدکے جا اس بھائی سوال لکھنے پہلے بندے بیٹھے ہو گئے کوئی خوف نہ ہوڑ نہیں جانے نماز یار سن دے سن دشمن سن ایک نو نماز پڑھا سن ادی نماز پڑھا پیشان کر دینا رکھ پھر ادی نماز پڑھا کے آپ نے امامت کرا امام در جانا پھر دشمن ہے جان ان کے نماز پڑھنی اس طرح پوری نماز سکا چڑنی با جماعت جد پڑھنی ہونا جی بکھری وقری پڑھنی ہو لگتا ہے جی میں جتی آبے کا کاغذ چوکے لکھتے سوال بھیج دینا الہ پتر سمجھتا ہے جو ردی کا جان نا اس لا پنجہ روپے کا بے وقوفا میں تو یہ آخا گا خدا وا دولا شریف کی سونے دے کاغذ دے نا دین دا آمان آمان دا تو ربلا ان لے کے خدا وہ <Brooke> صحیح کسی آخیا کدر فلا بل جانے مردے کا جانیے دنیا داری کمی میں قدر قرآن دان وال سونگ